بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوقض منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العصر رب شاہی صدری مجسری امری واہن لسانی یفقہ قولی جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے اور چودویں رکوع تک تو مسلسل بلکہ پندرویں رکوع کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوں گی یہ دس رکوعوں سے دو آیات زائد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکن جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت بقیہ یہ نو رکو جو ہے یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا تم پر یہ فضل کیا یہ کرم کیا تمہیں یہ حیثیت دی تمہیں یہ مقام دیا تم نے اس اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی یہ جو نو رقو ہے ان میں بری اسرائیل کی تاریخ کا تو جو سمجھ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا حصہ نمایاں اس کے فیچرز آئیں گے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں چناتیا احادیث موجود ہے حضور کی لیاتی انگ آلہ امتی مات آلہ بنی اسرائی لا ہزم نال میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بالکل ایسے جیسے ایک جو دوسری جوتی سے پشابے ہوتی ایک اور حدیث میں فرمایا لن نہ سنا نہ من کم تم لازمن اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ سابق امت اگر وہ گوہ کے بیل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے گنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا اس اعتبار سے ان رکوؤں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھئے یہ اگلوں کی داستان ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں نہیں خوشترا باشد کے سر میں دل برا گفت آیت در حدیث دیگر یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا دروبینی کرنی ہوگی کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مرتلا تو نہیں دیکھتے جائیے گا دوسرا رکتا پہلے سے یہ سمجھ لیجئے یہ جو دو آیتے میں نے چھٹے روپوں کی تلاوت کی ہے ہی یہی دو آیتیں پندرے رکو میں آئیں گی اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں نو رکو کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہے یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہیں وہ دو آیتیں ان پر بریکٹ ختم ہو رہی ہیں بین ہی وہی آیات ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے مضمون مجموعی اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر یہ جو پانچواں رکو تھا اس کے بدامین گویا کے زرم کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مدامین سے یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قائدہ ہے بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ نرم کھائے گی بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ نرم کھائے گی تو گویا کے ہر جم پر حضور پر دعوت ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے اس لیے کہ اس میں بات آیتیں ایسی آ گئی ہیں ایک زیادہ نمایاں ایک کم نمایاں جن سے کچھ لوگوں کو بگالتا ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دین الہی کی شکل میں کہ صرف خدا کو مان لینا آخرت کو مان لینا اور نیک مال کرنا نجات کے لیے کافی ہے کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ صوفیہ میں بھی یہ فطرہ بہت بڑے پیمانے پر آیا مسجد مندر ہکڑوں نور مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے سب مذاہب ایک ہی ہے سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے عبادت کے ظاہری شکل کا ہے وہ ہے رسولوں سے متعلق رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجیے تو یہ دین ال رہ جائے گا اللہ کا دین اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا کلائمیکس پر اکبر اعظم اس وقت یہ دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا دور ختم ہو گیا وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا ہزار سال پورے ہو گئے الفسانی ہے دوسرا ہزار سال ہے اس کے لیے نیا دین ہے اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا اور اس میں ایک آیت آئے گی جسے جس استقال کیا ہے کچھ نہیں اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے ذریعے سے اور ایک بہت بڑا نابیدا انسان مسلمانوں میں سے بہت بڑا ناویدا جیویس ابوال کلام آزاد وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو متحدہ قومیت ناطن گالی اپنی پراتھرا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا کچھ گیتا بھی پڑھواتا تھا کچھ اپنشدوں سے کچھ بائبل سے کچھ گرو گرنتھ سے معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہے سب ایک ہے سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ایک قوم ہونا چاہیے مذہب تو انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد میں چلا جائے کوئی مندر میں چلا جائے گرودوارے میں چلا جائے کوئی چرچ میں چلا جائے کچھ چنگاؤں میں چلا جائے کیا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کا طور یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو سات آئے تھے پانچویں رکو کی یہ ہے بریکٹ کے باہر اور یہ زب کھا رہی ہے مسلسل اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ انڈرسٹ سمجھا جائے گا مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان دو بریکٹوں کے مابے اب چلیے بسم اللہ یا ونی اسرائیل اسکول انعمتی اللہ علیہ وانی فقبل عَلَ تو کم انعالمین اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے اس نام کو جو تم پر ہوا اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار وانی فقبل عَلَ تو عَلَ کم العالمین میں نے تمہیں فضیلت اٹا کی تمام جہانوں پر یہاں ایک قاعدہ نوٹ کر دیجیے عربی لحف کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شہ ہے ظرف کی جمع لے لیتے ہیں مراد ہوتا ہے مظروف ظرف کے اندر جو شہ ہے اس کی جمع تمام جہانوں پر فضیلت کیا فرشتوں پر بھی فضیلت نہیں جہان والوں پر تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت اٹھا یہ مطلب ہے اس کو. تمام عالموں پر تمام جہانوں پر یعنی تمام جہان والوں پر اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں نسلیں ہیں طبقات ہیں ان میں فن بدتو یوم اللہ تجزیح نفسل اور نفسن میں کر چکا ہوں تیسری مرتبہ پھر ارض کر رہا ہوں اصل شیخ آخرت محاسم آخرت یہ مستحضر ہوگا تو انسان سینا رہے گا کس میں کمزوری آ جائے زوف آ جائے تو باقی ایمان باللہ ایمان بالرسالت یہ نمبر کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں دیکھیے اس آیت کے اندر چار نام سے محاسبہ آخر کا غور ہے بدتغو یا امن اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفسن الفسن شیا جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی بلا اقبل امہا شفا اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی کیٹیگوریکل مینائل ولا یوخا جو ملا نہ کسی سے فلیا قبول کیا جائے گا ولا هم اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی ہم نے طرح طرح کے عقیدے شفاط باطلا کا تصور اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں یہ لات اور بنات اور عزا ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں پوچھتے ہیں یہ اپنے ابا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا لاڈلی بیٹیاں چھڑا لیں گے ہمارے ہاں بھی تصور ہے اور اللہ چھڑا لیں گے یا شفا باطلا خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں ایک شفات حملہ ہے اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے وہ آیت ان کسی پہ جب ہم پہنچیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی سورہ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی بتقو یومن لاتی نفسنشیا نفسن کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا ولاقبل و میرہا شفاۃ کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی ولاق ادو میرہا عدل نہ کوئی خدیا قبول کیا جائے گا ولاحم السرون نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی اب اس کے بعد اللہ تعالی کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ یہ واقعات کئی سو برس کے ہے لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہے سب سے زیادہ سورہ میں ملے گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی یہاں پر تو پے بہ جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر کی جاتی ہے تو اس میں سے گنوائے جاتے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں ذم جنا کم مینال فرعون اور برا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے یسون کم سول وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے یدم بیہنا کم یستاح تمہارے بیٹوں کو زبہ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی, گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی, گھروں میں ڈال دیتے تھے لیکن لڑکوں کو اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی وفیز عالقم بلاؤ رمبکم عظیم اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آسمائش تھی وہ فرق نہ بکم اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا یہ ایک مختلف ہی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بلی اسرائیل نے ایجپت سے سلائی پین سرا آنے کے لیے جدیرہ نمایاں سینا میں ایک رائے یہ کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا کسی کی رائے یہ ہے کہ جو خلیج سویز ہے بہر کلدم جو ہے ریڈ سی وہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے خلیج آبا مشرق کی طرف اور خلیج سویس مغرب کی طرف اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ تیکون ہے جیسے ہندوستان بھارت تکو ہے ایسے یہ پیننسولا ہے انڈین پیننسولا سینائی پیننسولا اور یہ سویز کینال کے بعد میں بنی ہے خلیج سویز اور میڈیٹرین بحیرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے بہت, بہت بڑی بڑی جھیلیں تھیں اور ان جھیلوں ہی کو پھر دوڑ دوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کے نار بنائی گئی ہے تو اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کراس کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے اس لیے کہ کوہتور جو ہے وہ اس پینسولا کی ٹپ پر ہے نیچے ہے یہاں جہاں پر دن کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسا کو چالیس دن کے لیے کوہتور پر بلا کر اور پھر انہیں توڑ دی گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج ہے اسے کیا کیا ہے کروس کی کیا ہے کس طرح کہ حضرت موسا کی عصا کی ایک زرب سے سمندر پھٹ گیا فکان کل کا تودر عظیم دونوں طرف چٹانوں کے مالم پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا اس کے راستے میں سے یہ نکل گئے اور پھر جب فروغ اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں وہ غرق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا یہ تھی کیفیت اور موجدانہ کیفیت تھی یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی اور میں چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں موجودہ کسے کہتے وہ اس پر جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی اورت نہ آلہ پھر والم تندرور اور تمہاری نگاہوں کے سامنے پھر کے لاؤ لشکر کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے یہ گزر چکے تھے ساڑھے پر کھڑے ہیں ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر بل گیا اور یہ غرق ہو گئے بھائی نہ موسا اور بائی اور یاد کرو پھر جب کوہ پور پر ہم نے کو دن کے لیے بلایا ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی برسیں شروع کر دی اسے معمول بڑھا لیا ممباد ہی اس کی غیر موجودگی میں وانتم ظالمون تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا شرکا ظلم و نظیم عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور شرک گلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پورے گئے معاف ممباد پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا. یہ ہمارا کرم رہا ہے ہماری رحمت رہی نمبا جو زال کا لال نقم تشکرون تاکہ تم شکر کرواتے نا موسل کتاب ابل فرقان لال نقم تحت اور یاد کرو جو کہ ہم نے گوسا کو کتاب اور فرقان آتا فرمائی یہ فرقان حق اور مادری کے درمیان فرق کر دینے والی چیز اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے شریعت ملی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا لال نقل تحظوں تاکہ تم ہدایت پاؤ وہ اس کال اموسا نے قوم ہی اور یاد کرو جب کہ کہا تھا اموسا نے اپنی قوم سے یا قوم ان نقل انفسکم مرتخا کو بولے میری قوم کے لوگوں یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معروم بنا کر فتوب ولا بارے کو توبا کرو اپنے پروردگار اپنے خالد کی جناب میں باری باری اللہ تعالیٰ ہے باری فک تو یو تو قطر کرو اپنے آپ کو یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے قرآن میں نہیں ہے اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں ذکر ہے یہ بادہ اشارہ ہے اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تو سے رجوع کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح صحیح بہو واضح نہیں ہوگا فخلو انفوس اپنے آپ کو قتل کرو کیا مانے یہ قتل مرتن کی سزا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا نے یہ حکم دیا بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر شرک کیا باقی لوگوں نے نہیں کیا انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں گے ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتقل ہوئے الفسق سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عصویت بھڑک اٹھے گی ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اس سے بڑی توبہ اور ملکی نہیں اس سے بڑا پرج کسی بھی آئیڈیولوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا کچھ مفادات کچھ چودراہٹیں یہ مقدم ہو گئی اسی سے جماعتیں خراب ہوتی کلت راستے پہ پڑ جاتی ہیں تحریکیں بھٹک جاتی ہیں تو آئیڈیولوجیکل پارٹی نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے اب ان کو ہم کاٹ کر کر کرتے اب یہی سے قتل مرتب تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں جو قتل مرتب کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسمی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو جس کے بارے میں سراہتن یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی تو وہ شریعت محمدی کا جد بن گئی ہے زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن مجید میں رجم کی سلی آیت کوئی موجود نہیں ہے حدیث میں ہے قرآن مجید میں مرتک کے قطع کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے حدیث میں ہے سنت میں ہے اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے تو اس بات کو اچھی طرح نقل کر دیجیے یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے تو کی طرف جو کیجئے ستر ہزار چھ لاکھ کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں چھ لاکھ تھے کتنے عرصے کے بعد پینسولا پہنچے ہیں سینائی پینسولا میں اور قتور میں کچھ اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ کہ ان میں سے ستر لاکھ کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے ہر قبیلے نے اپنے جو برتن تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قبل کیا قتل کیا فتوب اللہ بارکم فخرو انف سکم ظالم خیر القم ان دبارکم یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے فتح تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی توبہ قبول کس طرح ہوئی یہ تزکیا ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر زبا کر کے ان کو قتل کر کے پھینک دیا گیا ان نہ تواب الرحیم یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا